مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ پس لوگو تم سب اللہ کی جناب میں پناہ لو میں بے شک اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں مشرقین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے جب دلائل و براہین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے در کے سوا کوئی در نہیں اس کی ذات کے سوا کوئی و ماوہ نہیں تو اے مشیکین مکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اس کی طاعت و بندگی کرو اس لیے کہ اس کے عذاب سے بچنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے اور دیکھو میں اس کے عذاب سے تمہیں بہت ہی سراحت کے ساتھ ڈرا رہا ہوں اگر تم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو تم پر بھی کوئی ویسا ہی عذاب نہ نازل ہو جائے جیسا ان قوموں پر نازل ہوا تھا جن کے قصے تم ابھی سنائے ہو مزید تاکید کے طور پر مشرقین مکہ سے کہا گیا کہ تم لوگ اللہ کے عقاب سے بچنے کے لیے اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور دیکھو میں تمہیں بہت ہی سراحت کے ساتھ اس کے عذاب سے ڈرائے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے